اللہ اکبر لکھنے لگے اللہ اللہ اللہ جی حضرت مفرغ وہ ہے جس میں مستث کا ذکر نہ کیا جائے جیسے سب آئے سوائے زید کے جب کہ غیر مفرغ میں مستثنا مینہ کا ذکر ہوتا ہے جیسے قوموں کا بھی ذکر ہے جزاک اللہ جی رول نمبر تین آپ کے لیے وائس ہے اچھا آج آپ کو رول نمبر چھ سب کو ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہاں جی جو جتنی محنت کرے گا وہ کیا ہے اتنا ہی علم سمیٹے گا ہم جب تخص تھے تو ہمارے وہاں مفتی صاحب تھے ہمیں کہا کرتے تھے عبید اللہ صاحب کے حوالے سے ہاں اچھا جی تو عبید اللہ صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے محتمم ہیں اور حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے خصوصی شاگرد ہیں مایا ناس شاگرد ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت کے مریدین بھی اب میرا خیال سے میں بہت کم کیا, کیا کہوں گا کوئی ہوں کچھ کہہ نہیں سکتے ٹھیک ہے لیکن جی لیکن یہ اعزاز ان کو حاصل ہو گید اللہ صاحب دعوت پر اکاطم کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کام اور اللہ تعالیٰ کا سایہ تع دیر قائم رکھیں جامعہ کے سمجھیں آپ کہ روح رواں ہیں وہ تو وہ ان کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ تخصص والوں کے لیے کہ جو جتنے نکالے گا وہ اتنا ہی کیا ہے کامیابی کی چڑیاں چڑھتا چڑھا جائے گا بس وہ یہی کہا کرتے تھے کہ لکھو مطالعہ کرو اور لکھو ساحل کا کیا سوال ہے اس کے مطابق جواب لکھو اس کے لیے جتنی بازیاں لگا سکتے ہو لگاؤ جتنی کتب کا مطالعہ کر سکتے ہو کرو جتنی فقہ کی کتب کو چھان سکتے ہو وہ چھانو جتنے فتحت دیکھ سکتے ہو وہ دیکھو ٹھیک ہے تو پھر جب بندے کو हो ہو है ہے نا مسئلہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا جس کو چڑھ کر بولنا کسی چیز یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ویسے پڑھتے ہیں کسی کتاب کو سمجھتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بالکل نہ ڈر ہو کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو کیا ہے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے کمال جیسے آج کا سبق رول نمبر چھ کو یاد تھا کسی سے کچھ بھی پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ میں بتاؤں ٹھیک ہے ہر ایک کو صحیح ہونا چاہیے جی تو خیر آج کے سبق یعنی استثناء کو آپ سمجھیے مستثناء میں مین مین چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے سارے اچھے ہیں ماشاء آپ سارے قابل ہیں سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں سارے پڑھنے والے ہیں لیکن بس ایک کوشش کر لیجئے خدا را کہ ریگولر ہو جائیں بس ایک دن آتے ہیں ایک دن سبق سمجھ میں آیا پھر اگلے پانچ دن نہیں آئے تو کیا فائدہ ٹھیک ہے نا بس یہ آپ لوگ مہربانی کر لیں تو میرا خیال سے پھر اپنا کام نہیں ہوں گے کبھی تو ہر ایک سبق کی ہر ایک کڑی پہلے والے سبق سے مل رہی ہوتی ہے بس ریگولر ہو جائے اور کچھ بھی نہیں کہتا تو خیر مستثنا میں مین مین چیزیں ہیں وہ آپ سمجھئے دوبارہ سے بتا دیتا ہوں مستثنا ایک ہوتا ہے استثنا کسے کہتے ہیں نہیں کسی چیز کو استثنا ویسے اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو مستثنا کر دیتے ہیں کہ یہ قانون سب کے لیے ہے مگر فلاں کے لیے نہیں ہے تو آپ نے فلاں کو کیا کر دیا استثنا دے دیے مستثنا کر دیا کہ یہ کام فلاں کے لیے نہیں ہے اگر یہ کام ہو جائے گا تو ان کو کیا اس کی سزا نہیں دی جائے گی مطلب یہ کہ وہ کیا ہوں گے اس سے مستثنا ہوں گے یہ ایک مسئلہ چلتا رہا ہے لوگوں نے بھی سنا وزیر اعظم کو استثنا حاصل ہے نہیں ہے پارلیمان پیپل پارٹی کا دور تھا برال جو بھی تھا ٹھیک ہے تو استثنا اب کچھ اصطلاحات ہیں ایک ہوتا ہے مستثنا ایک ہوتا ہے حرف استثنا حرف استثناء جیسے اللہ اور اس کے خلا اس کے بالمقابل جتنے بھی عروف اللہ ہے خاشہ ہے ٹھیک ہے نا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے مستثناؤ سے کہتے ہیں کہ جس چیز کو مستثنا کیا گیا ہو جس کو کسی کام سے کسی کام سے کسی فعل سے ٹھیک ہے نا کسی نسبت سے مستثنا کیا ہو ٹھیک ہے نا اور مستثنا میں نہ ہوتے کہ جس چیز سے آپ نے اس کو مستثنا کیا ہے جیسے اللہ زیدن کو کہہ دیں آپ, جانقوملہ ہوں تو جان القوم اللہ زیدن کہ زید آیا میرے پاس قوم آئی میرے پاس مگر زید نہیں آیا تو اب اس مثال کے اندر دیکھیے کہ استثناء کیا ہے حرف استثناء وہ ہے اللہ ٹھیک ہے اللہ زیدن کیا ہے کہ جس کو آنے سے مستثنا کیا ہے وہ کون ہے زید ہے کہ ہم نے کہا کہ پوری قوم آئی ہے مگر زید نہیں آیا تو زید کو مستثنا کر دیا کہ وہ نہیں آیا ٹھیک اب یہ کہ بس ایک بار لے لیا کریں پھر بار بار جو ہے نا شروع سے وقت پہ آنے کی کوشش کیا کریں پھر سب کو تشویش میں رکھتے ہیں اور جو بیچارے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پھر ایسے تشویش میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مستثنی تو زید یہاں پر کیا ہے مستثنی ہے کہ جس ہم. ہاں بس ظاہر ہے کیا کرتے ہیں؟ کرو مہربانی کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ہر شہ برین پر جی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کریں لیکن باقی سب بھی کیا کیا کریں وقت پہ آنے کی کوشش کیا کریں ہاں, ہاں, ہاں, ہاں جی وہاں خیال رکھیے گا اگر انسپیک پہ کوئی طلبا ہوں تو ان کو ضرور سنائیے گا جی انسپیک پہ میں آج نہیں آ سکتا اس لیے کہ آج میں سب چوڑا چکا ہوں بہت ساری کتابیں بھی اچھا خیر بہرحال تو مستثنا مستثنا ہو مستثنا وہ ہوتے ہیں کہ جسے مستثنا کیا ہو مستثنا من ہو وہ ہوتے ہیں کہ جس سے مستثنا کیا ہو تو جانقوم زیدن زید کو مستثنا کیا ہے ٹھیک ہے تو زید کو کیا کیا ہے مستثنا کیا ہے قوم سے کہ قوم آئی ہے مگر زید نہیں آیا تو زید مستثنا ہے مستثنا ہو قوم ہے پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے مستث کیا ہے مفرغ اور غیر مفرغ کیا کہتے ہیں اس کو کیا مفر غیر مفرر یا مستثنا متصل اور منقطع ٹھیک ہے مستثنیٰ متصل وہ ہوتی ہے کہ جو مستثنا سے پہلے یعنی استثنا سے پہلے پہلے مستث مستث انہوں میں داخل ہو جیسے زید ہے کہ وہ کیا ہے آنے سے پہلے قوم میں داخل تھا ٹھیک ہے یہ مستث متصل کی مثال ہے مستث منقطع وہ ہوتے ہیں کہ مستثنا استثنا سے پہلے ہی مستثناء میں داخل نہ ہو جسے سجد اجمعون اللہ ابلیسا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا تو اب ابلیس پہلے سے فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا جی تو یہ مستثناء منقطع کی مثال ہوگی اس کے بعد مستثناء کی ایک اور حوالے سے دو صورتیں ہیں مفرغ اور غیر مفرغ مستث مفرغ اور مغیر مفرغ مفرغ کا مطلب فارغ کیا ہوا خالی کیا ہوا مستثنا وفرغ وہ کہلاتا ہے کہ جس کے اندر کیا ہو مستثنا منہ مذکور نہ ہو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ جانقع اللہ جعید ٹھیک ہے یہ نی... یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جا اللہ جعید اب کون آیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے مستثنیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے کہ جا عنی اللہ زیدن. زید نہیں آیا. اب کون آیا ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر مستثنا منہ مذکور ہی نہیں ہے مفرغ ٹھیک ہے مفر کا مطلب فارغ کیا ہوا تو مستثنامن ہو سے کلام کیا ہو خالی ہو جس کے اندر مستثنامن ہو ذکری نہ ہو وہ کلام مفرر کہلاتا ہے ٹھیک ہے جیسے جا عنی اللہ زید میرے پاس مگر زید نہیں آیا اب کون آیا اس کا کوئی ذکر ہے، کلام کے اندر نہیں ہے اور غیر مفرغ کا جیسے فارغ نہ کیا گیا ہو یعنی موجود ہو مستثنامن ہو کو ختم نہ کیا ہو کلام سے بلکہ وہی مضکور ہو تو وہ تو ہے غیر مفرغ جس کے اندر کیا ہو, ہو مذکور ہو, جان القوم ہو ٹھیک جی اچھا اس کے بعد ایک دو اس کے بعد ایک دو صورتیں اور ہیں مستثنا کے حوالے سے ٹھیک ہے ایک ہے موجب اور ایک ہے غیر موجب موجب اور غیر موجب موجب عام اردو کے اندر بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ کلام موجب ہے اور یہ کلام نفی ہے کلام موجب اور کلام منفی ٹھیک ہے نفی اور اثبات اثبات اور نفی کسی کلام کے اندر اثبات بات ہو ٹھیک ہے اس بات. یعنی کسی چیز کو ثابت کیا گیا ہو کسی چیز کی نفی نہ کی گئی ہو جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے اثبات بات ہے کہ کام کے کرنے کا بیان ہے اور ایک یہ کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے نفی ہے کہ یہ کام نہ کرو ٹھیک ہے اسبات اور نفی تو جس کے اندر اسبات ہوتا ہے وہ کلام موجب کہلاتا ہے اور جس کے اندر نفی ہوتی ہے وہ کلام منفی کہلاتا ہے یعنی کلام غیر موجب تو موجب کا خلاف کیا ہے غیر موجب جب ہم نے موجب کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ جس کے اندر نفی نہ ہو تو وہ کلام موجب ہو گیا اب جس کے اندر نفی ہوگی تو لازماً کون سا کلام ہوگا کلام غیر موجب ہوگا یہ بھی ایک دو صورتیں ہیں کے حوالے سے جس کلام میں استثنا ہو اس کلام کے حوالے سے کہ جس جس کلام کے اندر استثنا کا آئے گا, اللہ آئے گا غیر آئے گا ہاشہ وغیرہ آئیں گے تو وہاں پر کیا ہوں اس کلام وہ کلام دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو وہ کلام موجب ہوگا یا غیر موجب ہوگا یعنی اس کلام کے اندر نفی نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر نفی نہیں ہوں تو ہم کہہ دیتے ہیں اس کو کلام غیر موجب اور اگر نفی نہیں یہ چیزیں نہ ہوں اس کو کہہ دیں گے کہ کلام موجب کیوں اس کیا نفی نہیں استفام وغیرہ نہیں ہے اس کو ذرا دیکھ لیجیے. یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا اس دن چلیے رول نمبر بارہ کے لیے خصوصی پیکیج دے دیتے ہیں کہ ہم مفرغ سے پڑھ لیتے ہیں پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنا کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مفرغ نمبر دو غیر مفرغ مفرغ وہ ہے کہ جس کا من ہو مذکور نہ ہو ٹھیک ہے جس کا من ہو مذکور نہ ہو جیسے ما جا عنی اللہ زید نہیں آیا میرے پاس مگر زید یعنی زید آیا باقی نہیں آیا تو اب یہاں پر کیا کر دیا ہے کوئی ذکر نہیں ہے کہ کون نہیں آیا ما جانی اللہ زیدن کے زید آیا ہے اور کون نہیں آیا کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے غیر مفر دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا مستثنامن ہو مذکور ہو جس کا مستثنامن ہو مذکور ہو اس کو آپ ما جانی کو چھوڑ دیں پر جانی اللہ زیدن لگا دیں بس ایسی جو ہے نا وہاں پر لگا دیا وہ تو جا القوم ہیں قوم اللہ زیدن. تو یہاں پر قوم کا بھی ذکر ہے قوم آئی ہے زید نہیں ہے تو یہاں پر مستثنا ہو مذکور ہے اچھا جی اس کے بعد جس کلام میں استثناء ہو اس کی دو قسم ہیں جس کلام میں استثنا ہو اس کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک موجب نمبر دو غیر موجب ٹھیک ہے موجب وہ ہے کہ جس میں نفی نہیں استفام موجود نہ ہو ٹھیک ہے موجب کلام موجب ہوتا ہی وہ کہ جس میں نفی نہ ہو جس کے اندر نفی ہو وہ تو غیر موجب ہوتا ہے وہ تو کلام منفی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی ہوں کلام موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفام موجود نہ ہو غیر موجب وہ ہے کہ جس میں نفی نہیں استفام موجود ہو اب جب آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ مستثنیٰ کیا چیز ہوتی ہے پھر مستثنا متصل کیا ہوتا ہے مستثنیٰ منقطع کیا ہوتا ہے مستثنی وفر کیا ہوتا ہے غیر فر کیا ہوتا ہے کلام موجب کیا ہوتا ہے کلام غیر موجب کیا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں آپ جی ان کو سنا دینا رول نمبر بارہ یا رول نمبر چھ ان سپیک پہ سنا دینا آپ لوگ انسپیک کا روم اوپن نہیں ہے جی جی کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی وائس کٹ رہی ہے انسپیک کا اوپن ہے چار اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کو وہاں پر ان کو بلا لیں جی ان کو آپ انوائٹ کر لیں رول نمبر تین کو بلا لیں وہاں پر اوپن نہیں ہوتے روم پتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے عجیب بات ہے روم اوپن ہوتا ہے لیکن پھر بھی اوپن نہیں ہوتا مجھے بھی تعجب ہے اس بات پر کیوں جی رول نمبر تین جب آپ کو کہیں نہ کہیں وائس آیا تو مجھے بتائیے گا ہمارا روم اوپن ہے جی جی ان کو لائیں جی وہاں آ گئے رول نمبر تین وہاں لے آئے لے آئے ان کو اور بھی جس کے لیے کوئی مسئلہ ہے ان کو بھی لائیں جی رول نمبر تین آپ کے لیے وائس آئی آپ ہمیں کہیں بھی سن سکتے ہیں چھٹی ہے نہیں کل تو کل انشاء اللہ میں آ جاؤں گا جی ٹھیک ہے آپ کے لیے وائس اور کوئی متاثر تو نہیں ہے چلیے جی چلیے پھر اچھا اب آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیجئے نمبر ایک مستثنا ٹھیک ہے لو جی سبحان اللہ پہلے سے ہی متاثر ہیں اچھا خیرے تو مستثنی پھر مستثنا متصل مستثنامنقط مستثنا متصل وہ ہے کہ جو کیا ہو استثنا سے پہلے بھی مستث انہوں میں داخل ہو جیسے زید ہے کہ وہ پہلے سے قوم میں داخل تھا استثنا سے پہلے بھی اور استثنا کے بعد اس کو ہر پھر کے ذریعے سے مستثنا کیا ہے مستثناقطع وہ ہوتا ہے ایسا مستثنا کو کہتے ہیں مستثنا منقطع کہ جو استثناٰ سے پہلے ہی ہو میں داخل نہ ہو کہ جیسے شیطان ہے کہ وہ فرشت میں پہلے سے ہی داخل نہیں تھا اس کی مثال آپ لوگ دیکھ لیجیے اس کے بعد دو سرتیں ہیں مفرر وہ میں بتا دیا کہ مفرغ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہو مستثنا ہو مذکور نہ ہو ٹھیک <تصفيق> ہے جیسے جا انی اللہ زی دن وغیرہ مفرغ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہو مستثنا ہو ہو جیسے جا ان القوم اللہ زیدن اس کے بعد کلام کی دو صورتیں ہیں کہ جس کلام کے اندر استثنا ہوتا ہے اس کلام کی دو صورتیں ہیں ایک کلام موجب اور ایک کلام غیر موجب موجب ایجاب سے ہے کہ جس میں نفی نہ ہو ٹھیک ہے لہذا کلام موجب وہ ہوگا کہ جس میں نفی نہیں استفام اس طرح کے حروف نہ ہوں ٹھیک ہے اور کلام غیر موجب ہوگا کہ جس میں نفی نہیں استفام موجود ہوں مثال کے طور پر میں دونوں کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ کلام موجب وہ ہوتا ہے کہ جس میں نفی نہیں استفام موجود نہ ہو جیسے جا ان القوم الا زیدن اب کلام یہ کلام جو ہے ہر استثناء والا ہے کلام استثناء والا ہے لیکن اس میں آپ کو کہیں پر بھی نفی کا لفظ نظر آ رہا ہے ما جا انی وغیرہ وغیرہ یا نہیں کہے لا یا کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کلام کہ جس کے اندر نفی نہیں استفام ہو اور والا اس کی مثال لی جیسے ما جا انی اللہ جن ما جا انی اندن کس سے عجاب قابو کیا کہہ رہے ہیں ایجاب قبول موجب جی مجب کا مطلب ہوا ہے کہ جس میں نفی نہ ہو بس ہاں ایجاب کو بھی اسی لیے کہتے ہیں ایجاب اور قبول اس میں کیا ہو نفی نہیں ہوتی کہ جب ایجاب اور قبول شادی نکاح کے اندر کروایا جاتا ہے تو وہاں پر اگر کوئی بھی کہہ دے کہ نہیں تو پھر نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ایجاب قبول کہتی ہے اسی کو کوئی کسی ایجاب قبول کا مطلب اسی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کا یعنی آ, کسی دعوے کے لیے کوئی دعویٰ کرنا اگلا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے آ, وہ ہوتا ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے تو برال اس میں کے اندر ایجاب وہ ہوتا ہے مجھ بہ کلیا صالبہ کلیا اگر آپ نے کہیں منتق میں آپ اصطلاحات سنیں گے آج میرے جیسے سن لیں کانوں کان آپ کو پڑ جائے کہ کلیات ہوتے ہیں بہت سارے منطق کے ایک ہوتا ہے مجب کلیا اور ایک ہوتا ہے شالبہ کلیا مجبہ کے جس میں نفی نہیں ہوتی کسی کام کے ثبوت کا بیان ہوتا ہے ٹھیک ہے مجبہ جس میں کیا ہے نفی نہیں ہوتی اور سالبہ کو کے جس میں کیا ہوتی ہے نفی ہوتی ہے خیر چھوڑیں جی دور چلے گئے ہیں آپ مجب وہ کہ جس میں نفی نہیں استفام نہ ہو نفی بھی نہ ہو نہیں بھی نہ ہو اس کی مثال دیکھیں کہ جا انل القوم اللہ زیدن ٹھیک ہے تو اب یہ کلام کون سا کلام ہے یہ کلام موجب ہے کیونکہ یہاں پر کوئی نفی نہیں استفام نہیں ہے لیکن وہ کلام کے استثناء والا ہو لیکن اس میں نفی نہیں استفام ہو جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ما جا قوم ہم پوری بات کر لیتے ٹھیک ہے کہ نہیں آئی میرے پاس قوم مگر زید تو ما جا انی اب یہ کلام کیا ہے کلام غیر موجود جس کے اندر نفی ہے ما جا ان کے پاس ٹھیک دیکھ رہے ہیں سب نقشے کو ہے نا جی آپ لوگ سب کے پاس نقشہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو دیکھتے ہی جو ہے نا اس کا نقشہ سامنے سے غائب ہو گیا تو یہ یقیناً آپ کی کتابوں میں نقشہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو اقسام عراب مستثنا اب آپ نے اس کو دیکھ کر غور سے پڑھنا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس نقشے کے اندر کیا کیا چیز بیان کی گئی ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو منصوبات کے اندر مستثنا کو ذکر کیا ہے تو کیوں کر کیا ہے کون کون سی صورت میں مستثنا منصوب ہوتا ہے کہ اس کو منصوبات میں ذکر کیا ہے تو مستثنا کی وہ کون کون سی صورتیں ہیں یعنی مستثناق کا اعراب جہاں پر کیا ہوگا منصوبا ہوگا ورنہ بہت ساری صورتوں میں اس کا اعراب مجرور کا بھی ہوتا ہے بہت ساری صورتوں میں اپ کو کیا پتہ مرفوع کا بھی ملے ٹھیک ہے لیکن منصوب کا بھی کن کن صورتوں میں ہوگا وہ اپ نے تلاش کرنی ہے اور اس سب کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے میں اپ سے کوئی مثال بھی پوچھوں گا آئندہ سبق میں جب ہوگا انشاءاللہ العزیز تو اپ کا زبر یاد ہونا چاہیے اس نقش کے بعد جہاں پر یہ نقشہ اینڈ ہوتا ہے ختم ہوتا ہے اس میں آپ سب سے دیکھیے اس کے بعد لکھیے یا اس نقشے کا نمبر آٹھ پڑھ لیجئے نمبر دیے ہوئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ٹھیک ہے چھ چھ سات آٹھ ٹھیک ہے چھے, چھے, اس چھ چھ کی دو صورتیں بیان کی ہیں ایک الف اور بعد دو جزے آٹھ نمبر کو ذرا دیکھ لیجئے اور اس کے بعد ہم آگے تھوڑا سب سبق پڑھ لیتے ہیں آج کا آج کا سبق تو نہیں پڑھا نا ابھی نمبر آٹھ کو دیکھیے کہ مستثنا بعد لفظ غیر سوا سوا آ, حاشا کے واقع ہو تو مستثنا کو مجرور پڑھتے ہیں آپ نے حروف استثناء میں پڑھے ہیں حروف کے کون کون سے حروف آتے ہیں اللہ غیر سوا ہاشا خلا آدا ما خلا ما آدا یہ حروف آپ نے پڑھے ہیں حروف استثناء میں سے تو ان میں سے ایک کیا ہے دو تین یا چار الفاظ یہ ہیں غیر سوا سوا احاشا ٹھیک ہے یہ چار حروف ہیں کہتے ہیں کہ ان کے بعد اگر کیا ہو مستثنا مجکور ہو تو وہ کو کیا کرتے ہیں مجرور پڑھا جاتا ہے غیرا کے بعد مستثنام مجرور ہوتا ہے سوا کے بعد مستث مجرور ہوتا ہے سوا کے بعد مستثنام مجرور ہوتا ہے ہاشا کے بعد مستثنا مجرور ہوتا ہے جیسے جا انل قوم و غیر زعی دن جا انل قوم و سوا زعی دن جا ان القوم سوا ازعی دن جا انل قوم حاشا دن تو ان تمام صورتوں میں ان تمام حروف کے بعد کیا ہو رہا ہے مستثنا جو زید ہے وہ کیا ہے مجرور ہے یہ آپ کو مثال کیوں سمجھائی اس کے بعد دیکھیے آج کا سبق اعراب کا عرآب لفظ غیر جی آج کے سبق پہ آ جائیں عرآب لفظ غیر ہائے موجب اور غیر موجب کلام موجب وہ ہوتا ہے کہ جس میں نفی نہیں استفام نہ ہو یعنی ایسا کلمہ اس میں نہ ہو کہ جو نفی پر دلالت کرتا ہو ایسا کلمہ اس کے اندر جو نہ ہو جو نہیں پر دلالت کرتا ہو ایسا کلمہ ایسا حرف اس میں نہ ہو جو استفام پر دلالت کرتا ہو حروف استفہام میں سے کوئی حرف نہ ہو روف نافیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو عروف نہیں میں سے کوئی حرف نہ ہو ٹھیک ہے جی एक मिनट के लिए ज़रा सिर्फ एक मिनट के लिए मैं आवे गया جی اب اعراب لفظ غیر کو دے اچھا وہ میں بتا رہا تھا آپ کو جی کلام موجب وہ ہے کہ جس میں نفی نہیں استفام نہ ہو اور کلام غیر موجب لازمی بات ہے جو موجب ہوگا تو اس کا غیر جو ہوگا غیر موجب وہ ہوگا کہ جس میں نفی نہیں استفام موجود ہو اب ہر ایک کی مثال سمجھ لیں دوسری کی مثال بھی خود سے بنا لیجیے گا کلام موجب وہ ہے کہ جس میں نفی نہیں استفام موجود نہ ہو جا ان القوم اللہ زیدن میرے پاس قوم آئی مگر زیادہ نہیں آئی اس میں کوئی حرف نفی نہیں ہے ما جا انی نہیں کہا یا لا جی نہیں کہا ٹھیک ہے یا اس طرح کیا ہے حل تجی یعنی حمزہ استفام کوئی استفام کا حرف بھی نہیں ہے کوئی نفی کا حرف بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور کوئی کیا ہے نہیں کا حرف بھی نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر کلام مستثنا تو ہے استثناء والا کلام تو ضرور ہے لیکن کلام کیا ہے یہ موجب ہے کہ اس میں نفی نہیں استفام نہیں کلام غیر موجب وہ ہوتا ہے کہ جس میں نفی نہیں استفام ہوں جیسے ما جا القوم الا زعیدن ما جا ان القوم الا زعید ٹھیک ہے تو اب ما جا انی تو یہاں پر کیا ہے ماں نفیہ آگے ہے یہ کلام لہذا کیا ہوگا موجب نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کلام کیا ہے غیر موجب ہی ہے کہ اس میں ہر فی نفی آگیا ہے جی بالکل ٹھیک ہے جی رول نمبر تین آپ کو سمجھ میں آ گیا مجب اور غیر موجب بتائیے گا ذرا جلدی سے رول نمبر تین خاص طور پہ اچھا جی اب آ جائیں عراب لفظ غیر اس کے اندر جو غیر کا لفظ ہے نا عروفِ استثناء میں سے غیر تو کہتے ہیں غیرہ کا عراب دیکھتے ہیں یہ تو ابھی ابھی معلوم ہوا کہ غیرہ کے بعد مستثنا مجرور ہوتا ہے آخری شیک نمبر میں نے آپ کو نمبر آٹھ اسی لیے پڑھائی تھی کہ ابھی ابھی معلوم ہوا ابھی ابھی کہاں معلوم ہوا اس نقشے کے بالکل آخری میں نمبر آٹھ کو دیکھیں گے کہ مستثنا بعد لفظ غیر کیا ہوتا ہے مستثنا کو مجرور پڑھتے ہیں ابھی ابھی تو کہتے ہیں یہ تو ابھی ابھی معلوم ہوا کہ غیرہ کے بعد مستثنا مجرور ہوتا ہے اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ غیرہ کا اعراب تمام مذکورہ صورتوں میں ایسا ہوگا جیسا کہ مستثنا بہ اللہ کا ہوتا ہے جیسا کہ ذیل کے نقشہ سے معلوم ہوا ٹھیک ہے جتنی صورتیں اوپر ذکر کی ہیں ٹھیک ہے جتنی صورتیں اوپر یعنی جو آٹھ صورتیں اوپر ذکر کی ہیں سات آٹھ کے علاوہ سات اوپر اوپر والے نقشے کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ ولی عبارت بھی کہ لفظ غیرہ کا اعراب تمام مشغورہ صورتوں میں ایسا ہی ہوگا جیسے کہ مستثنا بلّہ کا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے بعد مستثنا جہاں پر مجرور ہوتا ہے وہاں پر غیرہ کا اعراب بھی مجرور ہوگا جہاں پر کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکا او ہو یہ تو ابھی ابھی معلوم ہوا اوپر ابھی آٹھ نمبر شیک میں نے آپ کو پڑھائی ہے نا اللہ کے بندو ہم نے یہ جو اقسام عراب مستثناک کا جو نقشہ ہے اس نقشے کی آخری نمبر شیک ہم نے پڑھی اس لیے آٹھ نمبر دیکھو اللہ کے بندو کتاب کو دیکھو آٹھ نمبر شیک نمبر وار دیے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ چھ کو دو کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آٹھ ہے اس کو دیکھیے معلوم سے اگلی بات پتہ نہیں ہے کیا ہے تو یہ آٹھ لکھا ہوا ہے کہ مستثنا سوا سوا حاشا کے مواقع ہو تو کیا ہوتا ہے مستثنا کو مجرور پڑھتے ہیں تو ان حروف کے بعد اگر مستثنا ہو تو اس کو کیا پڑھتے ہیں مجرور پڑھتے ہیں یہ آٹھ نمبر شک میں ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے تو اسی آٹھ نمبر شک کے بعد فوراً لکھا ہوا ہے کہ اعراب لفظ غیرہ، یہ تو ابھی ابھی معلوم ہوا کیوں رول نمبر چھ کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو بات یا آپ کے پاس کتاب نہیں ہے نہیں آپ کے پاس کتاب آپ کو یہ والی بات سمجھ میں آگے کہ یہ تو ابھی ابھی معلوم ہوا آپ نے کہا کتاب والوں کو معلوم ہوا ہوگا آپ کو نہیں معلوم ہوا ابھی مستہ تو تمہیں بتاؤں گا جب میں وہاں جاؤں گا شکر اللہ کا اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی عبارت کو دیکھیے کتاب میں یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ غیرہ کے بعد مستثنا مجرور ہوتا ہے اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ غیرہ قرآب تمام مذکورہ صورتوں میں ایسا ہی ہوگا جیسا کہ مستثنا باللہ با کا ہوتا ہے تو آپ نے حروف استثناء میں بہت سارے پڑھے ہیں کہ حاشا بھی ہے ٹھیک ہے حاشا ہے کیا نام ہے اللہ ہے غیرہ ہے خلا ہے ما خلا ما عدا ہے صرف عدا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر نقشے کے اندر اللہ کی جو صورتیں ذکر کی ہیں مستثنا کی اگر مستثنا متصل اللہ کے بعد کلام مجم میں ہو اگر کلام غیر میں مستثنا کیا ہو اللہ کے بعد واقع ہو بعد خلا اور ادا کے ہو تو اللہ کی جو جو صورتیں بیان کی ہیں کہ حرف اللہ کے ذریعے سے جو استثناء ہوگا کلام کے اندر تو جو حرفی استثنا میں سے اللہ کی جو صورتوں پر نقشے کے اندر بیان کی ہیں تو جس طرح اللہ کا جو اعراب ہوگا اللہ کے بعد جو مستثنا کا اعراب ہوگا وہی اعراب غیرہ کا بھی ہوگا سوائے اس ایک صورت کے جو اوپر مجرور صورت تو اوپر گزر گئی لیکن اس کے علاوہ اس مجرور والی صورت کے علاوہ اعراب کی اب غیرہ کی وہ صورتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ جہاں پر یہ مستثناب اللہ کی طرح ہی ہو ہوگا کہ جہاں پر وہ مستثناب منصوب ہو رہا تھا اللہ والا تو وہاں پر غیرہ کا اعراب بھی کیا ہوگا منصوب کا ہی ہوگا غیرہ کے بعد بھی اب سمجھ آیا مستثناب اللہ کہ جو صورتیں کیا ہیں لفظ غیرہ کا اعراب تمام مذکورہ صورتوں میں ایسا ہی ہوگا جیسا با اللہ کا ہوتا ہے مذکورہ صورتوں میں جیسا کہ اعراب با اللہ کا تھا حرف اللہ کے ذریعے سے جہاں پر استثناء کیا گیا تھا ایسے ہی اگر لفظ غیرہ کے ذریعے سے وہاں وہاں پر استثناء کر دیا جائے تو پھر بھی اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی آگے بات سمجھ میں اس کے بعد بھی ایک نقشہ ہے مثال توضیح حقاعدہ اس نقشے کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ کر آنا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں نقشے ہیں اس میں تو خیر کیا ہے مثالیں لکھی ہوئی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ مستثیٰ متصل کی مثال ہے یہ مستثنا منقطع کی مثال ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی اچھا آخری فائدہ ہے تو بھی ان شاء آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کو چھوڑیں آپ ٹھیک ہے یہ نقشے آپ لوگ دیکھ کے آئیے اچھا جی کتنے لوگ موجود ہیں ان سپیک پہ جو ثقائب پہ نہیں ہیں ان کے علاوہ اور یہ ضرور دیکھ کے آنے ہیں پھر ٹھیک ہے نا دو لوگ موجود ہیں اچھا جی تو کیا کریں عوامل النحب کے افتتاح کر لیں آج بسم اللہ کر دیں عوام اللہ کی میرے پاس تو کتابوں کے گٹ پڑے ہوئے ہیں ساری کتابیں اٹھا کے مجھے دی ہوئی ہیں اچھا کیا کریں عوامل اللہ کے افتتاح کر لیں کر لیتے ہیں اللہ اکبر کبیر ایک مصرف آخر ہے عربی کا معلم اچھا جی چلیے جی بسم اللہ کر دیتے ہیں عوامل اللہ کی میرے پاس جو کتاب ہے مکتبۃ الحسن کی ہے اردو بازار لاہور کی آپ لوگوں کے پاس جو